تم فرماؤ وہ کون ہے جو اللہ کا حکم تم پر سے ٹال دے اگر وہ تمہارا برا چاہے یا تم پر مح رحم فرمانا چاہے اور وہ اللہ کے سوا کوئی حامی نہ پائیں گے نہ مدد گا